شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ و کی کتاب دعوت المقام اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد للہ آٹھویں نکتے میں جاری ہے آٹھویں نقطۂ کا عنوان ہے عالم اسلام پر بیرونی حملے ان حملوں کے سلسلے میں استاد محترم صلیبی حملوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں 491 ہجری بمطابق 1097 مطابق عیسوی میں یہ حملے شروع ہوئے ہیں اور چھ سو سینتالیس ہجری ب مطابق بارہ سو انچاس عیسوی تک جاری رہے ہیں اس طویل مدت میں جو کہ کم و بیش دو سو سال ہے سات بار سلیبیوں نے بڑے بڑے حملے مسلمانوں پر کیے ہیں ان شاء اللہ عزیز نمبر وار ان سلیبی حملوں کا تذکرہ کیا جائے گا آج ہم پہلے سلیبی حملے کے ذکر سے سبق کا آغاز کرتے ہیں پہلا صلیبی حملہ 491 ہجری بمطابق 1097 عیسوی میں ہوا تھا یہ صلیبی حملہ دو طریقوں سے ہوا ایک عوامی حملہ تھا جو کہ کسی احتجاجی مظاہرے وغیرہ کی طرح تھا اور دوسرا امیروں کا حملہ تھا جاگیرداروں اور وڈیروں کا حملہ پہلے یہ عوامی حملے کا جائزہ لیتے ہیں یہ عوامی حملہ پتھرس پادری اور بشپ مونٹی کی قیادت میں سامنے آیا پادری پترس جو کہ اصل میں فرانس کا بادشاہ تھا اس نے لوگوں کو روحانی اعتبار سے جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھا کیا تھا یہ حملہ جس میں بغیر کسی ترتیب و تنظیم اور بغیر کسی تیاری کے عوام شامل تھے یہ عوام اکثر فرانسیسی تھے اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت بھی ایک فرانسیسی پوپ کی طرف سے آئی فرانس کے ایک شہر سے یہ دعوت اٹھی اور فرانس کے ایک راہب نے یہ دعوت چلائی اس لیے مسلمان بھی سلیبیوں کو شروع شروع میں فرنگی کہا کرتے تھے وہ ملک قدیم فرنسی کا زمان اس زمانے میں فرانسیسیوں کو فرنجی کہا جاتا تھا یہ عوامی حملے کے لیے اکٹھے ہونے والے لوگ جو ہیں بغیر کسی تیاری بغیر کسی ترتیب کے نکلے تھے آتم دوفی طریقہ اور انہوں نے راستوں میں لوٹ مار مچائی رکھی فقاتلهم الناس على الحماء والی في بلدانی اربا شرقیہ چنانچہ خود مشرقی یورپ کے کفار بھی ان کے خلاف لڑتے بڑتے رہے حتیٰ کہ یہ قسطنکینیا سے گزرے اور وہاں سے ایشیا کوچک میں آئے اور وہاں پر سلجوقی مسلمانوں نے جن کی ایک منظم اور طاقتور حکومت موجود تھی جو آج کل کے ترکی کے علاقے میں تھی سلجوقی مسلمانوں نے ان کا انتہائی آسانی کے ساتھ سفایا کر ڈالا پہلے صلیبی حملے میں دوسرے نمبر پر یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کا حملہ تھا یہ اکثر یورپی جاگیردار اور وڈیروں کی ایک جماعت تھی اس کے بھی جو بڑے بڑے امرا تھے اور کمانڈر تھے وہ فرانسیسی تھے انہوں نے بحری راستے کے بجائے خشکی کا راستہ اختیار کیا اور یہ قسطنطنیہ کے شہر جا پہنچے اور انہوں نے وہاں سے ترکی کے راستے شام کی طرف حرکت کی یورش کی اور یہ تین فرقوں میں بٹ کر آگے بڑھے ایک گروہ نے مشرقی طرف سے حملہ کیا اور رہا نامی علاقے کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا چار سو اکانوے ہجری میں اور وہاں پر انہوں نے بودوان اول کی قیادت میں پہلی صلیبی حکومت مسلمانوں کے علاقے میں قائم کی دوسرے گروہ نے جنوب کی طرف سے یورش کی اور یہ ساحلوں سے ہوتے ہوئے شام کے علاقوں میں داخل ہوئے وہاں انہوں نے انتاکیا کے علاقے پر قبضہ کیا چار سو بانوے ہجری میں بحمد نورمنڈی کی قیادت میں انہوں نے وہاں پر دوسری صلیبی عمارت اور حکومت قائم کی پھر یہ بیت المقدس کی طرف آگے بڑھے اور چار سو ترانوے ہجری یعنی ایک ہزار میں انہوں نے بیت المقدس کو اپنے محاصرے میں لیا اور اس وقت کے جو فاطمی اور آخانیوں کی حکومت تھی بیت المقدس پر وہ ان صلیبیوں کا مقابلہ نہ کر پائے چنانچے چنانچہ جولائی 1099 میں یہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے سلیبی اور انہوں نے مسلمانوں کا یہودیوں کا اور حتیٰ کے عیسائیوں کا بھی قتل عام کیا عیسائیوں میں بھی مختلف فرقے ہوتے ہیں جن میں مشہور فرقے ہیں کیتھولک پروٹسٹانٹ اور آرتھوڈاکس یہ جو سلیبی تھے یہ اکثر کیتھولک تھے انہوں نے آرتھوڈاکس عیسائیوں کا قتل عام وہاں کیا یورپی محرقین جو کہ سلیبیوں کے اس قتل عام کا ذکر کرتے ہیں وہ انتہائی ہولناک قتل عام کا ذکر کرتے ہیں جرمنی سے تعلق رکھنے والی مشہور معرخہ زوئی اولڈمبرگ کہتی ہے اپنی کتاب میں ان المدی اکدما عداد اکبری جرائم تاریخ سلیبیوں نے بیت المقَدس پر جب یلغار کی تھی اس وقت جو انہوں نے قتل عام کیا یہ جنگی جرائم کی تاریخ میں ایک بہت بڑا جرم ہے اس قتل عام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گھوڑے گھٹنوں تک اور پیادہ اپنے کمر تک مسلمانوں کے اور مقتولین کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے سلیبیوں نے یہاں پر یعنی بیت المقدس میں بھی ایک سلیبی مملکت قائم کی گڈ فرائی دے بویون کی قیادت میں اور گیارہ سو عیسوی میں یہ پھر عکا نامی شہر کو محاصرہ کرنے کے لیے نکلا گڈ فرائی اور وہاں پر اسے ایک تیر لگا جس کے نتیجے میں یہ ہلاک ہوا اور اس کے بعد اس کا بائی بدوان اس کا جے نشین بنا میرے بھائیو یہ پہلا سلیبی حملہ تھا مسلمانوں کے اوپر ان عیسائیوں کا سلیبیوں نے پانچ سو انتالیس سجری ب مطابق گیارہ سو پینتالیس عیسوی میں دوسری مرتبہ مسلمانوں پر چڑھائی کی پانچ سو انتالیس سجری بتاق گیارہ سو چوالیس عیسوی میں موصل کے امیر اماد الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی جو کہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے والد تھے اور عظیم مجاہد تھے انہوں نے صلیبیوں سے رہا نامی شہر کو واپس لیا اور ان کی حکومت ختم کی جس کی وجہ سے سلیبی دوبارہ اکٹھے ہوئے کونورٹ 3 کی قیادت میں جو کہ جرمنی کا بادشاہ تھا اور فرانس کا بادشاہ لوئس میں شامل ہوا لیکن اماد الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا البتہ آستین کے ساتھ باطنی جو کہ اصل میں اسماعیلی آغا خانی تھے انہوں نے اماد الدین زنگی رحمہ اللہ کو قتل کر دیا ان کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی رحمہ اللہ ان کے جانشین بنے نور الدین زنگی رحمہ اللہ بھی ایک عظیم مجاہد تھے اپنے والد کی طرح انہوں نے بھی اپنے والد محترم رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلیبیوں کے خلاف جہاد کا جھنڈا بلند کیا اور پانچ سو انسٹھ ہجری بمطابق گیارہ سو میں عیسوی میں انتاکیا نامی شہر عیسائیوں سے چھین لیا عیسائیوں سے دوبارہ واپس لیا تیسری بار سلیبیوں نے حملہ کیا دمشق کا محاصرہ کیا لیکن نور الدین زنگی رحم اللہ نے ان کا زبردست مقابلہ کیا اپنی عمر کے آخری سانس تک انہوں نے سلیبیوں کا مقابلہ کیا بالآخر صلاح الدین ایوب رحم اللہ نور الدین زنگی اللہ کی اس عظیم مملکت کے وارث اور جانشین بنے اور انہوں نے انتہائی انتھک محنت اور جد و جہد کے ساتھ ایوبی حکومت قائم کی صلاح الدین ایوبی رحم اللہ پے در پے فتوات کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ 583 ہجری 1187 میں انہوں نے بیت کے پانچ سو تراسی گیارہ سو ستاسی میں اس وقت کے صلیبی بادشاہ جان جنان کو گرفتار کیا اور بہت سارے صلیبی امیروں کو گرفتار کیا اور رونالڈ نامی جو ایک بدماش امیر اور حاکم تھا صلیبیوں کا جو کہ حجاج کرام کو بھی لوٹا کرتا تھا اور مسلمانوں کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالا کرتا تھا یہ بھی اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور یہی رونالڈ یا خبیث شخص جس نے مسلمانوں اور سلیبیوں کے درمیان قائم ہونے والے معاہدے کو تاخت و تاراج کیا تھا اس کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قتل کیا ثم تابع صلاح الدین حطین فسترد طبریہ و وقیساریہ وحیفہ و سعیدہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بیت المقدس کی فتح کے بعد آرام سے بیٹھے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی یورش جاری رکھی اور جہاد کو برقرار رکھتے ہوئے حیفہ، یافہ اور سیدا نامی ان علاقوں کو اپنے قبضے میں کیا جن میں سے آج کل بعض علاقے ترکی میں اور بعض علاقے فلسطین اور بعض علاقے اسرائیل کے حدود میں ہیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے تابڑ توڑ حملوں کے نتیجے میں کافر سلیبی دوبارہ سے پیش میں آئے اور انہوں نے پانچ سو ہجری بمطابق گیارہ سو ستاسی عیسوی میں حملہ کرنے کے لیے تیاری کی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تیسری سلیبی جنگ کا تذکرہ کریں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحبی اجمائین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ